السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے دس از دا 19th لیکچر ان دا سیریز آف کلینکل سائیکولوجی کورس اور آج اس لیکچر میں ہم خاص طور پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات چیت کریں گے وی ول بی ٹاکنگ اینڈ فوکسنگ آن ایشوز دیٹ آر انٹیلڈ ان سائیکولوجیکل اور خاص طور پہ میں آج پرسنالٹی ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات کروں گا جو ٹیسٹنگ ہے یہ ایک ایسا سمندر ہے آپ کہہ لیجیے سی کہ جس کی جتنی بھی گہرائی میں آپ جائیں اتنا ہی کم ہے اینڈ اٹس آل پرائنڈ آف اے تھنگ آئی مین ہر شعبے میں اس کا جو استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے اٹ از امپورٹنٹ ایٹ دس جنکشن ٹو مینشن کہ اس کی کچھ uses اور ابیوز دونوں چل رہے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں یوزز کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے بیس uh, پچیس سال میں خاص طور پہ لاٹ آف نیو سائیکولوجیکل انسٹرومینٹس پرسنالٹی ٹیسٹ اینڈ ادر ٹیسٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ ہیں سو دیور فور آج کل اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اپ اینی ویب سائٹ تو آپ کو لمبی چوڑی لسٹ جو ہے وہ سائکولوجیکل ٹیسٹ کے حوالے سے نظر آئے گی اور ملے گی ٹیسٹنگ جو ہے یہ بہت زیادہ پریولیٹ ہو گئی ہے ورچولی ہر شعبے میں اگر آپ غور کریں تو آج کل ٹیسٹنگ جو ہے یو نو وی ٹاک آف ٹیسٹنگ اگر آپ نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے یو نو دیر آر ٹیسٹ انوالوڈ اور ان ٹیسٹ میں انویریبلی انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی انوالو ہوتے ہیں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی انوالو ہوتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ بھی انوالو ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے کوئی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر ٹیسٹنگ انوالوڈ ہے آپ نے کہ اگر پرموشن کے لیے آپ کا کیس جو ہے کنسیڈر ہو رہا ہے تو پھر بھی ٹیسٹنگ انوالوڈ ہے تو ان ادر ورڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ پرسنائل سے لے کے یو نو سائیکولوجیکل تک اور ان سب ایریاز میں جو ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت پرولنٹ ہو گئی ہے so therefore فور جب ایک چیز اتنی پریولنٹ ہو جائے تو اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ فار ایس ٹو آلسو یوز سم سیف گارڈز اینڈ اس کی ایڈمنسٹریشن میں یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ جو ٹیسٹ ہے ان کا مس اور جو ہے وہ مارجنلائز کیا جا سکے وہ منیمائز کیا جا سکے uh, میں اکثر جب انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ رائٹ ہینڈ کالم میں اکثر آ جاتا ہے چیک یور آئی کیو نو یور آئی کیو اور پھر بیس پچیس نیچے آئٹمز یہ ہوتے ہیں تو آؤٹ اف کیوریوسٹی کئی دفعہ میں نے بھی ان کو کر کے دیکھا ہے تو بلیو می یہ جو یہ جو چیک لسٹ آتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر دے ناٹ ویری ریلائبل اینڈ ویلڈ تو یہ یہ تو ویسے ہی کچھ گیمز ہی بن گئی ہیں میرا خیال ہے انٹیلیجنس گیمز ان کا نام آپ لے لیں تو ان سے تو ایک پرہیز کرنا بہت ضروری ہے اور دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان ٹیسٹ کا استعمال جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں ہونا اور بھی بہت ضروری ہے صحیح ہاتھوں سے میری مراد یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ نہیں کر سکتا سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کرنے کے لیے کچھ ٹریننگ درکار ہے کچھ اویئرنس درکار ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ان کو ایڈمنسٹر کس طرح کیا جا سکتا ہے کیونکہ کئی ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو ود ان سرٹن ٹائم کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح ان کی جو اسکورنگ ہے اور ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی ایک خاص قسم کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ درکار کرتی ہے تو یہ وہ پہلو ہے یا یہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے میں بات بیسکلی اب کرنے چاہوں گا مزید کچھ پروٹیکشن کے بارے میں پروٹیکشن سے میری مراد جو ہے وہ بیسکلی پروٹیکشن آف دی ایگزامنی ہے یا پروٹیکشن آف دی کلائنٹ ہے یا پروٹیکشن آف دی پرسن ہو از گوئنگ تھرو ٹیسٹنگ وہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی اے پی اے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کی اے ایتھیکل اسٹینڈرڈ ایک ایسی ڈاکومینٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اٹ پروٹیکٹس دا رائٹس آف دا سبجیکٹس اور رائٹس آف دا کلائنٹس اور پیشنٹس تو ہمیں ہمیشہ سائیکالوجسٹ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ٹیسٹنگ ہے وہ ایک فریم کے اندر رہتے ہوئے کرنی چاہیے اس فریم سے مراد جو ہے میری وہ یہی ہے جس میں نے تھوڑا سا پہلے ذکر کیا کہ ایک تو آپ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ پروفیشنل انوائرمنٹ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ ٹیسٹنگ کری آؤٹ کریں ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہر انوائرمنٹ میں کیری آؤٹ نہیں کی جا سکتی آئی مین اٹ شڈ بی انوائرمنٹ جہاں پہ یو you نو know, شور شرابہ نہ ہو جہاں پہ لوگوں کی انٹرفیئرنس نہ ہو جہاں پہ ڈسٹریکشن اور ڈسٹربینس نہ ہو اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو ٹیسٹر جو, جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہو کہ جو اپنے کام کو جانتا ہو اکثر اوقات کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آتے ہیں کہ ٹرینی جو ہے وہ, وہ ٹیسٹنگ شروع کر دیتے ہیں ٹرینی ٹیسٹنگ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ سپروائزڈ ہے اینڈ سم بڈی از واچنگ بٹ ایف دے آر ناٹ بینگ واچڈ اینڈ سپروائز تو پھر ٹرینیز کو بھی اے, کئی ایسے ٹیسٹ ہیں جو, جو انہیں بالکل نہیں کرنے چاہیے uh, ٹیسٹ ہمیشہ کرنے کے لیے ایک سرٹن لیول آف کامپیڈنس جو ہے وہ ضروری ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جب ہمارے پاس خاص طور پر بچوں کے ایریا میں جب پیرنٹس بچوں کو لے کے ٹیسٹنگ کے لیے آتے ہیں تو وہ پہلے دن ہی جب ان کی اسسمنٹ بچوں کی یہ ٹیسٹنگ شروع ہوتی ہے تو وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں سائیکولوجسٹ سے کہ جی کیا آپ, آپ کو پتہ چلا ہمارے بچے کے بارے میں ہمیں بتائیے تو اس صورت جگہ ہمیں ان کو یہ کہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم فی الحال آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے ہم اسسمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو انفارمیشن جو بھی ہے درکار وہ ساری آپ کو دیں گے لیکن ابھی ساتھ ساتھ ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دیں گے تو آئی مین دیز آر دا کائنڈ آف رولس جو اے پی اے ایتھیکل جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہیں جو کوڈ آف ایتھکس ہے یہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ آپ کو پروفیشنلی کس طرح اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اسی طرح ایک اور چیز جو آج کل کافی پریکٹس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں یہ کچھ ایسی ایجنسیز ہیں جو ان کو ڈیولپ کرتی ہیں اور پبلش کرتی ہیں تو جب آپ کو ان ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو کمپنیز ہیں یہ آپ سے باقاعدہ آپ کی سارا سی وی اور آپ کا ایکسپیرئنس اور آپ کی ایکسپرٹیز پہلے جاننا چاہتی ہیں اور اگر آپ ان کے معیار پہ پورے نہیں اترتے اگر ان کے خیال میں آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے وچ از ریکوائرڈ ٹو کیری آؤٹ دیز ٹیسٹ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی سوری ہم یہ ٹیسٹ آپ کو نہیں دے سکتے تو یہ بھی ایک اسی کوڈ آف ایتھکس کا حصہ ہے کہ تاکہ چیزیں جو ہیں وہ اوور دا کاؤنٹر بکنی نہ شروع ہو جائے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب میڈیسنس اوور دا کاؤنٹر بکتی ہیں تو ابیوز کا پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے اسی طرح سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی جو ہے وہ اگر اوور دا کاؤنٹر بکنے شروع ہو جائے تو ان کا بھی جو ابیوز ہے اس کی پرابیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے تو لہذا اس کو چیک کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے یو you نو know اس, اس, اس طرح کے پرنسپل جو ہے دے آر بین لیڈ اینڈ دے آر بین پریکٹسڈ اسی طرح ٹیسٹ جو ہے استعمال کرنے سے پہلے ایک یہ بھی چیز ذہن چیزیں ہمیشہ رکھنی چاہیے سائیکالوجسٹ کو کہ جو ٹیسٹ یوز کیا جا رہا ہے وہ آیا ریکوائرڈ بھی ہے یا نہیں اس شخص کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے وٹ ول اٹ گیٹ یو نو وٹ کائنڈ آف انفارمیشن ول اٹ گیٹ ایس کیونکہ اٹ از امپورٹینٹ دیٹ وی شوڈ آلویز ہیو ارفرل کوائنڈ کیونکہ ٹیسٹنگ کا جو پرپز ہے وہ نئی انفارمیشن درکار ہے, کرنا ہے کو نئی انفارمیشن کو نکالنا ہے نئی انسائٹس کو بلڈ کرنا ہے تو لہٰذا وہ چیز ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم ایسے ٹیسٹ یوز نہ کریں جو, جو ہمارے مین کنسرن یا ایشو سے جن کی کوئی ریلیوینس نہ ہو اسی حوالے سے میں بات کرنی چاہوں گا اب پرائیویسی کی پرائیویسی جو ہے ٹیسٹنگ کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پرائیویسی جو ہے یہ صرف ٹیسٹنگ ہی کے حوالے سے ایشو نہیں ہے بلکہ ایون ان in intervention even تھراپیوٹک انٹروینشن ایون ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ آف دا ہول ایکسپیرئنس دی انکاؤنٹر دیٹ یو ہیو ود یور کلائنٹ یہ بہت امپارٹنٹ ایشو ہے پرائیویسی uh, جو ہے یہ ہمیشہ اس کو top priority دینی چاہیے it's a very big concern for psychologists اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو information سائیکلوجیکل ٹیسٹ سے آپ کو ملے وہ کسی غلط ہاتھ میں نہ جائے غلط ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر اسسمنٹ کی ہے یا ٹیسٹنگ کی ہے تو آپ اس انفارمیشن کو سیف جگہ پہ رکھیں اس کو اپنے دفتر میں کھلی میزوں پہ نہ چھوڑ دیں کہ کوئی آتا جاتا بند آدمی بھی اس کو پڑھ سکے یا از ایکسپوز ٹو اٹ اسی طرح یہ بھی امپورٹینٹ ہے کہ اگر آپ کا جو کلائنٹ ہے جو آپ کے پاس ریفر کیا گیا ہے کسی سائکیٹرسٹ نے کیا ہے یا کسی اسکول نے کیا ہے یا کسی آرگنائزیشن نے کیا ہے تو وہ پھر انفارمیشن جو ہے صرف اس آرگنائزیشن یا ڈاکٹر یا پروفیشنل تک جائیں وہ اور لوگوں کے پاس نہ جائیں اور یہ بھی امپارٹینٹ ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو شروع میں یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کی انفارمیشن ہے کیونکہ آپ کو مثال کے طور پہ اگر ایک یونیورسٹی والوں نے ریفر کیا ہے کہ جی اس شخص کی ہم چاہتے انٹیلیجنس اسسمنٹ کی جائے ٹیسٹنگ کی جائے تو پھر ہم اپنے کلائنٹ کو بھی یہ بتا دیں شروع میں کہ یہ جو آپ کی انفارمیشن ہے یہ آپ کی سورس آف ریفرل کے پاس صرف ہم بھیجیں گے اس کے علاوہ یہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گی تو जो مین سو پرائیویسی جو ہے دس از اے ویری امپارٹینٹ میٹر اسی طرح انفارمیشن جو ہے نو میٹر واٹ سراؤنڈنگ اور انوائرمنٹ اٹ ہیز بین شیئرڈ اس کو ہمیشہ کانفیڈینشیل رکھنا بہت ضروری ہے کانفیڈینشیلٹی جو ہے دس از اے ویری بگ ایشو اینڈ کنسرن ان سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ یہ میں اس لیے اس کو خاص طور پہ آئی ایم آف ایٹ گیون ایٹ کیونکہ روز مرہ کی زندگی میں میں خود کیونکہ ٹیسٹنگ بھی کرتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جو پیشنٹس آتے ہیں وہ بڑے اپریہنسو ہوتے ہیں انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ہم نے کوئی ایسی بات کر دی یا کوئی ایسی انفارمیشن دے دی جو ہمارے اگینسٹ بھی یوز ہو سکتی ہے تو یو نو مے بی وی شوڈ ناٹ گو تھرو ٹیسٹنگ سو دیو فور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس میں آپ کا جو پیشنٹ ہے یا آپ کا جو سبجیکٹ ہے یا جو بھی نام آپ اس کو دینا چاہیں یا آپ کا کلائنٹ ہے کہ وہ آپ پہ بھروسہ کر سکے وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکے اور یہ ٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کو ری ایشورنسز دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور ری ایشورنسز جو ہے وہ میرے خیال میں سب سے بہتر طریقہ ری ایشورنس دینے کا ہے کہ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے ہر چیز کو واضح طور پہ شیئر کیا جائے اور صاف طور پہ بتایا جائے کلائنٹ کو کہ یہ جو پروسیس ہے یہ کیا ہوگا کتنا لمبا پروسیس ہوگا کس قسم کی ٹیسٹنگ ہوگی اس ٹیسٹنگ کا مقصد کیا ہوگا اور اس ٹیسٹ ریزلٹس کا یوز کیا ہوگا اور یہ جو ریزلٹس ہیں ان, ان, ان کو ان, ان کا فائدہ کیا ہوگا ہاؤ ول اٹ افیکٹ یور لائف اور ہاؤ ول اٹ امپروو آن یور لائف اور اس کا استعمال کیا ہوگا تو یہ سب کچھ بتانا بہت ضروری ہے اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد پھر ہمیں اس شخص سے اپنے کلائنٹ سے ایک کنسنٹ بھی لینا چاہیے کنسنٹ کا مطلب ہے کہ ہاں میں اس سارے پروسیس میں گزرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے اس سارے پروسیس کا علم ہے کیونکہ میرے سائیکالوجسٹ نے یا کلینکل سائیکالوجسٹ نے یا ڈاکٹر نے یہ مجھ سے آلریڈی شیئر کر لیا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کانفیڈینشیلٹی بلڈ کر پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کے جو ایشوز ہیں یہ بہت اہم ایشوز ہیں جن, جن پہ ہمیں شروع میں روارڈ کرنا چاہیے اور پھر ان کو لے کے آگے چلنا چاہیے اسی طرح سائکولوجیکل ٹیسٹنگ میں جو ڈسکریمنیشن ہے اے کوشچن آف ڈسکریمنیشن اراؤنڈ مائنورٹیز خاص طور پہ ڈیٹ ہیز بیکم اے ویری بگ ایشو یہ ایشو اس لیے بن گیا ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پچھلی دفعہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی بات کر رہے تھے تو میں نے ذکر کیا تھا اسٹینفرڈ بینے کا انٹیلیجنس ٹیسٹ کا اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اسٹینڈ بینے کا جو ٹیسٹ تھا وہ جب امریکہ میں ڈیولپ کیا گیا تو اس میں انہوں نے اسٹینڈرڈائزیشن کرتے ہوئے ایک چیز کو بالکل اگنور کر دیا تھا وہ بلیک امریکن جو افریقن امریکن ہے ان کو سمپل میں انکلوڈ کرنا تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ڈسکرمنیشن جو ہے یہ بہت ایک امپارٹینٹ ایشو بن گیا ہے سائیکالوجی میں یہ بڑا سینٹرل ایشو ہے آج کل اس پہ بہت بات چیت ہوتی ہے اور اس ریلیونس سے ہمیں خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو جو ٹیسٹ ہم یوز کرتے ہیں اپنے پاکستانی سبجیکٹس کے ساتھ کہ وہ ان کی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے اور ان کا جو نام جب وہ جو ڈیولپ کیا گیا تھا تو وہ کن لوگوں پہ وہ اسطح... یوز ہوا تھا ان کی کون سی پاپولیشن کو کور کیا گیا تھا تو اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں جب ہم خاص طور پہ جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں یا جب ہم سکورز جو ہمارے پاس آتے ہیں فار انٹیلیجنس ٹیسٹ دیکھ لیں یا پرسنالٹی ٹیسٹ دیکھ لیں تو ہمیں کلچر کو ریلیجن کو سوسائٹی کو معاشرے کو ان سب چیزوں کو زین میں رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اسی لیے فار جب ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب میں فار ٹیسٹنگ کر رہا ہوں اور اس ٹیسٹ میں کوئی ایسی چیز پوچھ لی گئی ہے جو آئٹم ہے وہ ایسا ہے کہ لٹ سے کہ ہُو ڈسکورڈ امیریکا اب میں یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ایک سات سالہ بچے کو پاکستان میں دے رہا ہوں تو اب سات سالہ بچہ جو پاکستان میں ہے یو نو وی شوڈ ناٹ بی اکسپیکٹنگ یا دیٹ چائلڈ شوڈ نو ہو ڈسکورڈ امیریکا جب تو اس کا آپ کو بھی پتا ہوگا ماشاءاللہ اللہ بی اے کے اسٹوڈنٹ ہے آپ کہ کرسٹوفر کلمبس نے امریکا کو ڈسکور کیا تھا لیکن وٹ آئی ٹین ٹو ڈو اس میں ان سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ who founded پاکستان تو کئی دفعہ ہمیں خاص طور پہ جب ہم ایسے ٹیسٹ use کر رہے ہوں جو totally culture free نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خاص طور پہ زین میں ان کو رکھنا ہمیں چاہیے اور اسی طرح جب ہمارے پاس ریزلٹس آتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ ان ریزلٹس کو جو ویٹیج ہم اٹیچ کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں ان چیزوں کو زین میں رکھنا چاہیے اور اسی لیے ہم کئی دفعہ ایک اسٹینڈرڈ ایریر آف مین جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اسکورنگ میں تاکہ کچھ تھوڑا سا الاؤنس ہم اس چیز کا بھی دے سکیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ اس ماحول میں یا ان لوگوں پہ نہیں یوز کیا جا رہا جس جہاں پہ اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا اگر یہ ٹیسٹ جو ہے کہ وہ امریکہ میں ڈویلپ ہوا یا انگلینڈ میں ڈویلپ ہوا تو جب اس کو ہم پاکستان میں یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو آ, ہم یوز تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کتنا ویٹیج دینا ہے یا نہیں دینا تو یہ جو ڈسکرمنیشن ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہم جب پاکستان میں بھی ٹیسٹ ڈویلپ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایک کراس سیکشن لوگوں کا لیا جائے یہ نہ ہم کریں کہ ہم ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ ڈیولپ یہاں کر رہے ہیں لیکن اس ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ میں یا پرسنالٹی ٹیسٹ ایک ڈیولپ کر رہے ہیں لیکن اس کی ڈیولپمنٹ میں ہم کچھ ایسے پیرامیٹرز یا ایسی پاپولیشن کے سیگمنٹ کو اگنور کر جائیں جو پاکستان میں ایگزٹ کرتا ہے یو نو مائنورٹیز ہیں ہم ان کو بھی شامل کریں ہم فیمیلس کو بھی شامل کریں ہم مین کو بھی شامل کریں ہم بچوں کو بھی شامل کریں ڈپینڈنگ آن واٹ دا انسٹرومینٹ ریلی این ٹیز اینڈ از آل اباؤٹ اسی طرح ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایک اور چیز جو زین میں رکھنی چاہیے ہمیں ہمیشہ وہ ٹیسٹ کی ویلڈیٹی ہے کچھ ویلڈیٹی ایشوز ہوتے ہیں جس طرح کچھ ٹیسٹ کے باعث ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیسٹ کے باعث کا بھی علم ہونا چاہیے ہمیں یہ زین میں ہمیشہ ہونا چاہیے ہمارے ٹیسٹ ہے یہ اگزیکٹلی یو نو کس کنڈیشن کو پروو کرنے کے لئے ڈیولپ کیا گیا یا یہ جو ٹیسٹ ہے فار انسٹنس اگر مثال کے طور پہ ہاسٹیلٹی انوینٹری کا ہم ذکر کرتے ہیں جو ہاسٹیلٹی انوینٹری ہے یہ جو ٹیسٹ تھا یہ ڈیولپ کیا گیا مردوں اور عورتوں پہ اس ٹیسٹ میں یہ دیکھا گیا تھا خاص طور پہ کہ جو وربل آرگومینٹس ہیں وہ ان میں کیا کو ہے بٹوین مین اینڈ ویمین اگر ایک ایسی چیز جو وربل آرگومینٹس کو پروو کرتے ہوئے یا ان کو مانیٹر کرتے ہوئے بنائی گئی تھی اس کو اگر ہم فزیکل ابیوز کی سچویشن میں استعمال کرنا شروع کر دیں اور ہم یہ کہیں کہ جی کیونکہ uh, جو بڑا قریبی ریلیشن شپ تھا بٹوین مین اینڈ وربل تو وہ فزیکل ابیوز بھی جو ہے اس میں بھی اس طرح کا ہی ریلیشن شپ ہوگا بٹوین مین اینڈ ویمین تو آئی تھنک دیٹ وڈ ناٹ بی کریکٹ تو اٹ از امپارٹینٹ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ ہم یہ پرڈکشن جو ہے یہ اکویشن جو ہے اس کو پھر ہمیں شفٹ کرنا چاہیے اور بدلنا چاہیے اب میں بات کرنی چاہوں گا کمپیوٹرائزڈ اسسمنٹ کی یہ دور جو ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کا دور ہے یہ IT دور ہےل نو دیٹ کمپیوٹرشیل تو اس پوٹینشیل کو زین میں رکھتے ہوئے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ اچھی خاصی بڑھا دی ہے اور ایڈ کر دی ہے اس, اس کی ریزنز ایکچولی دو تین ہیں کہ وائی وی ہیو موو ٹو ورڈ کمپیوٹر بیسڈ ایک وجہ تو یہی ہے کہ اٹ از ریلیٹولی چیپر Uh, it is cheaper to have the computer administer a test it is cheaper for you know for the scoring to be done on a computer uh or to, or it is faster also i mean wo hours ki ab itni zarurat nahi bhi rehti jab computer based ho jaye aur dusri cheez ye hai ke, ye computer based assessments hai, you know they can easily be also uh, done in a group situation to group for test de ke ان کی سکورنگ جو ہے آ, بڑی جلدی سے کی جا سکتی ہے آ, لیکن یہ جو کمپیوٹر بیس اسسمنٹ ہے یہ ابھی بھی پوری طرح سے یو نو اٹس ناٹ بیکم نارم اٹس ناٹ ٹوٹلی وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ ٹوٹلی ان آل فیئر آف ٹیسٹنگ یہ اس لیے بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ صرف نمبرز نہیں ہے ٹیسٹنگ جو ہے وہ صرف ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کر دینا ہی نہیں ہے بلکہ ٹیسٹنگ میں جو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کمپیوٹر بیسڈ اسسمنٹ میں ہمیں کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں ملتا وہ ابزرویشن کا الیمنٹ ہے وہ اس چیز کا الیمنٹ ہے کہ ٹیسٹنگ کے دوران مختلف آئٹمس پہ سبجیکٹ کی رسپانسز کیسی تھی آیا کچھ جو آئٹمس سے ان کے اراؤنڈ اس نے دوبارہ پوچھا انسٹرکشن کو سمجھا یا نہیں سمجھا یا انسٹرکشن کو بار بار تو نہیں اس کے بارے میں بات چیت کی یا پوچھا تو نہیں گیا آئی مین دیز آر امپورٹنٹ تھنگس اسی طرح کچھ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ کہ جو سبجیکٹ ہے وہ کچھ دیر کے لئے رک جاتا ہے ان ادر ورڈس تھوڑی سی بلاکنگ ہوتی ہے یا کچھ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اراؤنڈ کچھ رزسٹینس بلڈ ہو جاتی ہے کمپیوٹر بیس میں یہ ڈیٹیل جو ہے یہ انفارچونیٹلی وی مس آن دیٹ ڈیٹیل یہ ہمیں نہیں ملتی اسی طرح ہمیں ٹیسٹنگ کے دوران کئی آئٹمس کے اراؤنڈ ہمیں فیلنگس کا اپنے کلائنٹ کا احساس ہوتا ہے یو نو اے کلائنٹ میں may feel sad اے کلائنٹ میں فیل tears in his eyes ہیو ٹیئر یہ وہ فیلنگس ہیں اور اموشنز ہیں جن کی ایک اپنی ویلو ہے اور خاص طور پہ ہم کیونکہ پرسنالٹی ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو پرسنالٹی کے حوالے سے یہ بڑے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں کہ انسان کا افیکٹ کیا تھا ایموشن کیا تھی فیلنگ کیا تھی تو اس الیمنٹ کو ہم تھوڑا سا اس پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے جب ہم کمپیوٹر بیس اسسمنٹ پہ ریلائے زیادہ کرتے ہیں اسی طرح کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جیسے ایم ایم پی آئی ہے یو نو جو کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہے کچھ اور بھی ٹیسٹس ہیں پرسنالٹی کے جہاں پہ کمپیوٹر کا استعمال اچھا خاصا کیا جا رہا ہے لیکن اوور آل ذہن میں یہ رکھنا امپورٹنٹ ہے کہ کمپیوٹر بیس اسیسمنٹ میں تھوڑا سا مس یوز آف ٹیسٹنگ کا بھی خدشہ جو ہے وہ رہتا ہے تو اس لیے یو نو اٹ از اسٹل این ایریا جس کو مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے یو نو میتھڈالوجی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس میں کہ ہمیں کچھ کچھ level کی کچھ فیلنگ level کی کچھ آبزرویشنل لیول کی کچھ بیہیور level کی کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم ٹوٹلی مس آؤٹ نہ کریں اب میں بات کو تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہوں گا اور اسسمنٹ اور پرسنالٹی کی بات کرنا چاہوں گا پرسنالٹی اسسمنٹ ایز seeks to determine those characteristics that constitute important individual differences in personality. To develop accurate measures of such attributes and to explore fully the consequential meanings of these identified and measured characteristics ये तो personality assessment की बात हुई और इसी तरह definition of personality जो है वो भी मैं आपको slide में दिखाता हूँ stable enduring characteristics of people including consistent ways of perceiving the self the world and other people, consistent ways of experiencing and managing one's emotions and consistent ways of behaving. تو آپ نے دیکھا کہ جو پرسنالٹی کی ڈیفینیشن ہے اس میں بیسکلی ان چیزوں پہ زیادہ غور کیا جاتا ہے جو کنسسٹنٹ ہمارے بہیویئرز ہوتے ہیں جو ہمارے ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ٹرانزٹری ہوتے ہیں جو سپوریڈک ہوتے ہیں وہ ہماری پرسنالٹی کو اتنا زیادہ ڈیفائن نہیں کرتے بلکہ وہ طریقے کار وہ بیہیویئرز وہ پریڈسپوزیشنز جو ہماری ہیں جو predict, کسی حد تک پرڈکٹیبل بن جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہم ان چیزوں پہ اسی طرح دیکھیں گے ان پہ غور کریں گے یو نو دے بیکم پارٹ یہ جو پرسنالٹی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایریا ہے آئی مین ان ایوری ڈے ہم سبھی ورچولی کانسٹینٹلی اپنی پرسنالٹیز اور دوسروں کی پرسنالٹیز کے بارے میں یو you نو know, ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ناٹ اونلی بات چیت بلکہ ہمارا سارا کا سارا جو ریلیشن شپ ڈائنامکس ہے وہ اگر آپ غور کریں تو پرسنالٹی بیسڈ ہے اگر آپ کا ایک دوست جو ہے وہ آپ کے ساتھ uh, ہر چیز پہ لٹ سے ضد کرنا شروع کر دیتا ہے یا انفلیکسیبل ہو جاتا ہے بڑا ریجڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے تو اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارنا چاہیے کیونکہ یہ تو ہر بات پہ ایشو بنا لیتا ہے اسی طرح اگر ایک اور آپ کا دوست ہے وہ ہر بات میں اگر آپ کے ساتھ اگری کر جائے جس کو ہم کانفلوئنٹ بیہیویئر کہتے ہیں کہ ایک قسم کی پیسوٹی شو کرے اور ہر چیز میں اگری کر جائے آپ کے ساتھ تو آپ کو اس کے ساتھ بھی زیادہ مزہ نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ بھی یو you نو know, کوئی مزہ نہیں آ رہا مجھے تو سو دیور فور جو ہے اٹ از صرف ہماری اپنی اپنی پرسنالٹی ہی نہیں کانسٹینٹلی از افیکٹنگ آر چوائسیز بلکہ ایون وین وی آر میکنگ چوائسیز ان ٹرمز آف ہوانٹ ٹو بی ود ہوانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود وہاں پہ بھی پرسنالٹی ہیز اے ویری امپارٹینٹ پارٹ ٹو پلے فار ऐसी ایسی भी بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو کولیگ ہے یا آپ کا جو باس ہے وہ اپنے کام میں تو بہت اچھا ہو لیکن وہ جب آپ سے کام کرواتا ہے وہ اس انداز سے آپ سے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے کہ جس طرح کہ ہی نوز ایوری تھنگ اینڈ یو آر نو بڈی تو یو you نو know, آپ اپنے آپ کو بند کر لیں گے آپ ذہنی طور پہ یو نو نہیں رہتے ایسی سیچویشن میں آپ بلاک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اسی طرح آ, اگر آپ کا باس جو ہے وہ آپ سے اس طرح ڈیل کرے ایک کانڈیسینڈنگ طریقے سے ڈیل کرے کہ جس طرح یو نو بڈی یو نو اور آپ کی آپ کو وہ رسپیکٹ نہ دے دیٹ دیٹ یو یو نو ڈیزائر اینڈ یو یو نیڈ ٹو ہیو تو وہاں پہ بھی یو you نو know, آپ کو آ, اپنے باس کے ساتھ کام کرنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا کام تو آپ کر ہی لیں گے بیکاز یو آر پارٹ آف دی سیٹ اپ اینڈ یو آر پارٹ آف دی آرگنائزیشن لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا وہ ایک پازیٹیو فیلنگ اندر پیدا نہیں ہوگی تو تو لہذا کی جو ہے اگر آپ غور کریں ہیومن فنکشننگ میں وہ پرسنالٹی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی پرسنالٹی ہماری جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ پیپل یو نو کم ٹو ورڈز People want to be with us. You know, that people want us to be part of their psychological space. So, personality ki growth jo hai, that's a very, very big concern for the psychologist. Or clinical psychologist jo hai, unhoon hai is peh beshumar, be you know, mufti strategies or techniques unhoon develop ki hai, to develop personality, to bring emotional growth in people. ٹو میک دیم تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ, یہ believe me personality جو ہے یہ ایک بہت ہی central issue ہے psychology کا بلکہ psychology کا یہ نہیں میں تو کہوں گا ہیومن لیونگ کا ایشو ہے اگر آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں اپنے ماحول میں اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں کہ جن کی پرسنالٹی آپ, آپ کو اچھی لگتی ہے ان کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں چاہے وہ آپ کے والدین ہو, یا بہن بھائیوں میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے کہ سبلنگ اگر آپ کا بھائی ایسا ہے ڈز نانٹ امپوز ہم سیلف آن یو you, you یو know, یو to کلوزر ٹو ہم ایز ا پوز ٹو ار سبلنگ ہُو اونلی وانٹ تھنگس ٹو بی ڈن ہز وے اور یہ چیزیں جو ہے ویری ویری امپارٹینٹ انگریڈینٹس اینڈ ایلیمنٹس ان آر ڈے ٹو ڈے فنکشننگ اینڈ لیونگ لہٰذا اب میں بات کرنی چاہوں گا پرسنلٹی ٹیسٹ کے بارے میں پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے یہ بیسکلی دو ٹائپس کے ٹیسٹ ہیں ایک آبجیکٹیو ٹیسٹ کہلاتے ہیں اور ایک پروجیکٹو ٹیسٹ کہلاتے ہیں آج کے لیکچر میں میں فوکس آبجیکٹیو ٹیسٹ پہ ہی کروں گا پروجیکٹیو ٹیسٹ پہ نہیں کروں گا وہ ان شاء اللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے تو اس حوالے سے آبجیکٹیو کے حوالے سے زین رکھیں کہ یہ میں کہ ہم چیزوں پہ جو آئٹمس ہیں ان کے اراؤنڈ ہم انویریبلی یس اور نو میں انفارمیشن دیتے ہیں یا کئی دفعہ ہم اس چیز کی بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ جو سبجیکٹ ہے یا جو پیشنٹ جو ہے وہ یس yes, نو no. کے علاوہ آئی ڈو ناٹ نو یا آئی ایم ناٹ شیور ایک یہ تیسری کیٹیگری بھی یوز کر سکے تو بیسکلی یہ ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ ہیں کہ جس میں کے اسٹرکچر ٹیسٹ یہ ہوتے ہیں جس میں آئٹم جو ہیں وہ بے شمار آئٹمز ہوتے ہیں اور وہ مختلف پرسنالٹی کے ٹریٹس کو پروو کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈائریکٹ کوششنگ کے ذریعے اسٹرکچر کویشچننگ کے ذریعے ہم انفارمیشن جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سے لیتے ہیں اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ان ایڈوانٹیجز کی جو اس طرح کے آبجیکٹیو ٹیسٹ میں انوالو ہے ایک جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ان کا وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ بہت زیادہ لمبے چوڑے نہیں ہوتے یو نو اینڈ دے آر ویری اکنامیکل ٹو ہیو سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹ کوشچنگ کی وجہ سے بڑی جلدی انفارمیشن مل جاتی ہے uh, کیونکہ آپ کے کی سبجیکٹ کو جو جواب ہے وہ زیادہ تر یہ سو نو میں دینا ہوتا ہے تو جب یہ سو نو میں چیزیں پوچھی جا رہی ہوں اور مانگی جا رہی ہوں تو ان کا جواب جو ہے وہ بڑی جلدی مل جاتا ہے اور ٹائم اتنا زیادہ وہاں پہ نہیں لگتا دوسری چیز یہ ہے اس کے ایڈوانٹیجز ان قسم کے آبجیکٹیو ٹیسٹ کے کہ آپ یہ صرف انڈیویجل سچویشن میں ہی نہیں بلکہ گروپ سچویشن میں بھی ان کو ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ دس لوگوں کو بٹھا کے ایک پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے وہ ان کو بکلیٹ دے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹھ کے یہ ٹیسٹ کرو سو دیوڑ لوٹ آف ٹائم سیونگ آلسو اسی طرح ان کا جو ٹریننگ ہے ان کا جو سیکھنا ہے ان کی جو اسکورنگ ہے وہ ریلیٹولی آبجیکٹو ٹیسٹ کی آسان ہے کمپیئر ٹو دا پروجیکٹو ٹیسٹ سو دیو فور ایک سائکالوجیسٹ جو ہے اگر وہ پروجیکٹ میں ایکسپرٹ بنتا ہے تو کئی دفعہ اسے کئی سال لگ جاتے ہیں ایک ٹیسٹ میں ایکسپرٹ بننے کے لیے اور اس ٹیسٹ کے اراؤنڈ ایک پروفیشنسی ڈیویلپ کرنے کے لیے ویئر ایز آبجیکٹو ٹیسٹ جو ہے ان کے اراؤنڈ جو پروفیشنسی ہے وہ بڑی جلدی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو دیز آر سم آف دی ایڈوانٹیجز آف دس کائنڈ آف ٹیسٹ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں تو اسی طرح اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں تو اس جگہ میں ان کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ یہ زیادہ تر یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ بہیورل ہوتے ہیں نیچر ان پہ بیہیویئرس کے بارے میں چیزوں کے بارے میں ڈائریکٹلی پوچھا جا رہا ہوتا ہے اور یہ ایک سنگل سکور ان سے ہمیں ملتا ہے پرسنالٹی کے بارے میں ہمیں اگزیکٹلی وہ ڈیٹیل کئی دفعہ نہیں ملتی جو کئی دفعہ کلینکلی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے ریکوائر ہوتی ہے اور ان میں ایک اور جو ایک پاسبلٹی ہوتی ہے وہ یہ کیونکہ بڑی ڈائریکٹ کوشچنگ ہوتی ہے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں اپنا اپنی بیوی پسند ہے یا میاں پسند ہے یا نہیں اگر ڈائریکٹلی پوچھا جا رہا ہے تو آپ جو اگزامی ہے وہ اس میں جھوٹ بھی بول سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو سخت نفرت ہو اپنی بیوی سے لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں جی مجھے تو بہت پسند ہے تو اس طرح کی اس طرح کی جو لائنگ ہے یا فیکنگ جو ہے یہ اس کی بھی پاسبلٹی ان ٹیسٹ میں ہے کیونکہ کئی دفعہ جو کلائنٹ ہوتا ہے یا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اپنا بیسٹ سیلف پرزینٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا یورو you know, اچھے ایلیمنٹس جو میری ذات کے پرسنالٹی کے ہیں وہ سامنے آئیں اور میری کمزوریاں یا اگلی الیمنٹس میں تو ان کو اگلی ایلیمنٹس کہتا ہوں ہم سب میں کچھ اگلی ایلیمنٹس بھی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اگلی اگلی ایلیمنٹس ہیں وہ سامنے نہ آئے تو ہم انہیں کیموفلاج کر لیتے ہیں تو اور پھر آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایک لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایلیمنٹ آف مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے کئی دفعہ وہ بھی آبجیکٹیو test میں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تو کچھ سے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف آبجیکٹیو ٹیسٹنگ اب ٹیسٹنگ کے حوالے سے اب میں بات کرنی چاہوں گا ٹیسٹ کنسٹرکشن کی کہ جو آبجیکٹو ٹیسٹ ہیں ان کو کنسٹرکٹ جو ہے جب کیا جاتا ہے یا ڈولپ جب کیا جاتا ہے تو ان میں کن قسم کی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے بیسکلی چار چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے پہلی جو ہے وہ کانٹینٹ ویلیڈیشن کہلاتی ہے دوسری جو ہے وہ امپیریکل کرائٹیرین کی کہلاتی ہے اور تیسری جو ہے وہ فیکٹر انالسس کہلاتی ہے اور چوتھی جو ہے وہ کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کہلاتی ہے تو اس میں اب ہم بریفلی ان چاروں کے بارے میں میں بات اور کر لوں ویلیڈیشن جو ہے اس سے مراد ہے کہ ہم ایک بڑے احتیاط سے ایک محتاط طریقے سے کیئرفلی ہم ڈیفائن کریں کہ ہم کیا ریلی جو ٹیسٹ ہے وہ کس چیز کے لیے ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اگر جو ٹیسٹ ہے وہ ہم ڈپریشن کو میجر کرنے کے لیے ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کے جو آئٹمس ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہونے چاہئیں کہ جو ڈپریشن کے ایریاز کو پروو کرے جس سے ہمیں ان سمٹمس کے بارے میں پتہ چل سکے جو ڈپریشن میں ہمیں ملتے ہیں تو یہ جو آئٹمز اب ہم ڈیولپ کرتے ہیں جو ہمیں ڈپریشن کے بارے میں بتائیں اس میں پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جو لسٹ بنائیں اس لسٹ کو پھر ہم کچھ ایکسپرٹس میں سرکولیٹ کریں اکسپرٹس میں سرکولیٹ کر کے ان کا فیڈ بیک لیں تاکہ ہر ایکسپرٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اور ایلیمنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یہ بھی آئٹم اگر ٹیسٹ میں ڈیولپ کر ایڈ کر لیا جائے تو اس سے مزید بہتر ایک انسٹرومنٹ بن سکتا ہے تو وہ بھی ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح ہمیں مختلف یو نو ایکسپرٹس کو دکھا کے ایک ان کی رائے لینی چاہیے کہ یہ جو ہمارے آئٹمس ہیں لٹ سے کہ اگر ہم نے ایک ایک پرسنل ایک ہم نے ایسا ٹیسٹ بنایا ہے جس میں دو سو آئٹمس ہیں تو ہم ان دو سو آئٹمس کو جو ہے ان پہ اس جج کی یا اس ایکسپرٹ کی رائے بھی لیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ جو یہ جو آئٹمس ہیں یہ کتنے میننگ فل ہیں ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے دیٹ مے بی از ریٹنڈنٹ یا ہم نے ریپیٹ اس کو زیادہ دفعہ کر دیا ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے اور پھر اخیر میں آئی تھنک ایک چیز جو ضروری ہے وہ سائیکومیٹرک انالیسز ہے کہ وہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس ٹیسٹ کی کانٹینٹ ویلیڈیٹی بھی ہمیں مل جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ واقعی اس چیز کو ہی میجر کرے گا جس کے بارے میں ہم نے اسے کو بنایا ہے جیسا ڈپریشن کے بارے میں اگر ہم ایک اسکیل بنا رہے ہیں تو اس کے جو آئٹمز ہیں ان کی جو فیس ویلیڈیٹی ہے وہ درست ہے کچھ مسئلے البتہ یہ میں ان کا ہم, ہمیں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کلائنٹ ہے ہم یہ سیوم کر لیتے ہیں کہ ہر کلائنٹ جو ہے وہ ہر آئٹم کو بالکل ایک انداز میں ہی اس کو انٹرپریٹ کرے گا یا دیکھے گا اور دوسرا جو اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم یہ سیوم کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی ایموشنز اور فیلنگ کا اظہار بالکل درست طریقے سے کریں گے اور تیسری جو اس میں ایک ایک ایشو آ جاتا ہے وہ پیشنٹ کی آنیسٹی کا آ جاتا ہے کہ ہم اسے امید کرتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ آنیسٹ ہوگا اور چوتھی جو چیز ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یا انسٹرومنٹ ہے وہ اسی چیز کو اسی کور ایشو کو مثلاً ڈپریشن کا ہے وہ اسی کو ہی میئر کر رہا ہے اور کسی اور چیز کو میئر نہیں کرے گا تو یہ کچھ ایسے پرابلمس ہیں جو کانٹینٹ ویلیڈیشن کے اراؤنڈ ہمیں آ جاتے ہیں دوسرا جو میتھڈ ہے وہ کرائیٹیرین کینگ کہلاتا ہے یہ امپیریکل کرائیٹیرین کینگ جو ہے یہ تھوڑا سا پہلے والے سے مختلف اس انداز سے ہے کہ اس میں وی ڈو ناٹ ریئلی اٹیچ اے لاٹ آف امپورٹینس ٹو دا کانٹینٹ یو نو آف آف دا آئٹمس اس میں ہم اس چکر میں بھی نہیں پڑتے کہ کہ فیلنگس کیا ہیں بیہیویئر کیا ہے موشنس کیا تھی, آیا کلائنٹ جو ہے وہ سچ بول رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا اب مین دیز آر ناٹ دا ایشوز جن پہ ہم وار کرتے ہیں اس میں بیسکلی جو چیز اس کی ڈفرینٹ ہے اور جو آپ لوگوں کو زین میں رکھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم آلریڈی ایک یہ ڈٹرمن کر لیا ہوتا ہے ہم نے کہ جی ڈپریس جو ہے اگر مثلاً کہ ڈپریسڈ پیشنٹ میں کیا سمٹمس پائے جاتے ہیں تو وہ جو پیشنٹس میں سمٹمس پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے किए کیے ہوتے ہیں اس में میں تو اس میں پھر اس کے مطابق جب وہ کلائنٹ جو ہے جب اس कर کو है کر دیتا ہے جو ڈپریسڈ جو ہمارا سیمپل تھا اس میں پائے جاتے تھے تو ہم اس کی بیسس پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے ہی از سفرنگ فرام ڈپریشن سو اس میں ہم نے آلریڈی کیٹیگریز جو ہے پرسنالٹی کی ڈپریشن ہسٹیریا یو نو سائکوسینیا یہ اس طرح کی جتنی بھی کرائیٹیریاز اور کیٹیگریز ہیں وہ آلریڈی ان پہ آئٹمز ہم نے جو ہے وہ بلٹ ان کیے ہوتے ہیں اب جو تیسری چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ فیکٹر انالیسز کی اپروچ ہے فیکٹر انالیس جو ہے وہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی والے میتھڈ سے اور امپیریکل کینگ والے میتھڈ سے تھوڑا سا مختلف ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو آئٹمس مختلف ٹیسٹ سے لیے لے لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان آئٹمس کا آپس میں جو کوریلیشن ہے وہ کیا ہے آیا اگر ہم دیکھیں کہ آئٹم جو ہے وہ آپس میں بہت ہائیلی کوریلیٹ کر رہا ہے تو پھر ہم ان کو ایک فیکٹر بنا لیتے ہیں یا ایک فیکٹر تسلیم کر لیتے ہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو فیکٹر ہے اس کا آپس میں لو کوریلیشن آ رہا ہے تو ہم اس کو ایک سیپریٹ فیکٹر ایکسیپٹ کرتے ہیں یا تصور کرتے ہیں تو دس وے واٹ وی ڈو از وی ٹین ٹو فیکٹر اینالائز ہم مختلف فیکٹرز اپنے ٹیسٹ میں ہم مختلف فیکٹرز کو یو نو انکارپریٹ کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چل جاتے ہے کہ جو ہمارا انسٹرومینٹ ہے اس میں مثال کے طور پہ یو نو سولہ فیکٹرز ہیں یا 15 فیکٹرز ہیں یا 12 فیکٹرز ہیں اور وہ کیا کیا ہے سو دس از ہاؤ وی ٹین ٹو یوٹیلائز دس پرٹیکولر اپروچ اسی طرح اگلی جو اپروچ جس کی میں بات کرنی چاہوں وہی آخری سارٹ آف ڈیس کنسٹرکشن کا میتھڈ ہے اس کو ہم کنسٹرکٹ ویلڈیٹی کا میتھڈ کہتے ہیں کنسٹرکٹ ویلڈیٹی سے جو ہے یو نو تھوڑا بہت ہی پہلے تین اپروچ سے بھی اس میں لیا جاتا ہے لیکن کنسٹرکٹ ویلڈیٹی میں جو کنسٹرکٹ ہے جو مین جو, جو چیز لائک سے ڈپریشن ہی کو ہم کیری کرتے ہیں As ڈپریشن کے کنسٹرکٹ پہ یو you نو know, ہم آئٹمز اکٹھے کرتے ہیں اور ہم اس کے اراؤنڈ جو ہے ان, ان کو ہم زیادہ ریفائن کرتے ہیں ان کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا جو فوکس ہے وہ نہ فیس ویلیڈیٹی پہ اتنا زیادہ بنتا ہے نہ فیکٹریز پہ بنتا ہے بلکہ ہم کنسٹرکٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وائی کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی جو ہے یا جو کنسٹرکٹ والے جو ٹیسٹ جن پہ فوکس زیادہ کنسٹرکٹ پہ کیا جاتا ہے ان پہ کنٹینیوس کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور uh, that, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کام جو ہے کئی دفعہ ٹیسٹ uh, بن جاتا ہے اور پھر اس کی ریویژن کی فارم میں یہ کام جو ہے وہ کنٹینیوسلی جاری رہتا ہے اب آبجیکٹو پرسنالٹی ٹیسٹ کی میں بات کرنی جاؤں گا ہیں تو بے شمار ٹیسٹ لیکن خاص طور پہ میں تین چار انسٹرومنٹس کی بات اس وقت کرنی چاہوں گا جو پہلا انسٹرومنٹ ہے اس کو ہم ایم ایم پی آئی کہتے ہیں ایم ایم پی آئی جو ہے منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری کی ابریویشن ہے دوسرا جو ٹیسٹ ہے جس کی میں بات کروں گا وہ ملن کلینکل ملٹی ایکزیل انوینٹری ہے جس کو ایم سی ایم آئی کا نام دیتے ہیں اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کنسٹرکٹ ویلیڈیشن پہ بیسڈ ہے اور تیسرا جس ٹیسٹ کی آج میں بات کروں گا وہ ریوائزڈ نیو پرسنٹی انوینٹری ہے نیو پی آئی آر جس کا نام ہے بیسڈ آن فیکٹر اینالیٹک میتھڈ یہ ہے تو اس میں سب سے پہلے میں بات کرنی چاہوں گا ایم ایم پی آئی کی اور ایم ایم پی آئی جو ہے اس کے دو ورژنس ہیں ایک اب ایک ماڈیفائڈ ورژن بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں جس کا نام ایم ایم پی آئی ٹو ہے ایم ایم پی آئی جو ہے یہ ٹیسٹ ٹیسٹ میں ایک قسم کا آپ سمجھ لیجیے بائبل کنسیڈر کیا جاتا ہے this is a very very important personality test اور یہ 1937 تھرٹی سیون میں ایکچولی ڈیولپ ہوا تھا اس وقت ہیدے میکنلے نے ایک سائیکالوجسٹ تھا اور ایک سائکٹرسٹ تھا انہوں نے اس ٹیسٹ کو ڈیولپ کیا تھا یہ جو ٹیسٹ ہے اس کے تقریباً پانچ سو آئٹمس ہیں اور ان آئٹمس کے اراؤنڈ یو نو ہمیں سبجیکٹ کو جو ہے ان کے جو جواب ہیں وہ یس اور نو میں دینے, دینے ہوتے ہیں اور بیسکلی یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کارڈ اور بکلیٹ کی فارم میں یہ یہ ہے تو کئی دفعہ کارڈ کی فارم میں دیا جاتا ہے کئی دفعہ بکلیٹ کی فارم میں دیا جاتا ہے اور اور اس میں دس اس کی کلینکل اسکیز ہیں اور اس کو ان دس کلینکل اسکیئرز پہ پیشنٹ کے, کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے اب آپ کے سامنے ایک سلائڈ آ رہی ہوگی اس میں آپ دیکھیں کلینکل اسکیئرز دی گئی ہیں اور ان کلینکس کیز میں ہائپوکونڈریا نمبر ون ہے ڈپریشن نمبر ٹو ہے ڈسٹیری نمبر تھری ہے سائیکو پیتھک سائیکوپیتکٹیوئنس نمبر فور ہے میسکولٹی فیمینٹی نمبر فائیو ہے پیرانویا نمبر سکس ہے سائیکستھینیا نمبر سیون ہے سکیزوفینیا نمبر ایٹ ہے ہائپومینیا نمبر نائن ہے اور سوشل انٹروورژن نمبر ٹین ہے تو یہ تو وہ دس کلینکل اسکیل ہو گئے اسی ٹیسٹ میں تین ویلیڈیٹی اسکیل بھی ہیں اب آپ کو میں وہ بھی سلائی دکھا دیتا ہوں یہ جو پہلی جو اسکیل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کینوٹ سی اسکیل کہ یہ کچھ آئٹمس جو سبجیکٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وی کینوٹ سی یس نو سو دیور فور دس کی نوٹ سی اسکیل یا وہ چھوڑ دیتے وہ اٹمپٹ ہی نہیں کرتے تو یہ کینوٹ سی اسکیل کراتی ہے پھر اسی طرح دوسری جو ہے وہ ان فریکوینسی اسکیل ہے اس کو ایف سکیل کہتے ہیں تیسری جو ہے وہ کے سکیل ہے وچ از اے ڈیفینسونیس سکیل اور چوتھی جو ہے وہ لائی سکیل ہے یو نو لائے اسکیل وز ایل سکیل اور لائے سے ایز وی نو سے مراد ہماری جو ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ غالباً سبجیکٹ نے جھوٹ بولا تو so, جو انفارمیشن اس پہ دی ہے آپ کو وہ پرابلی یو نو از ناٹ ویلڈ اب میں بات کرنی چاہوں گا اس کی انٹرپریٹیشن کی انٹرپریٹیشن uh, کے حوالے سے ذہن میں یہ رکھیں ایک تو انٹرپریٹیشن ٹوٹل سکورز پہ بیسڈ ہوتی ہے دوسری پروفائل پہ بیسڈ ہوتی ہے اور تیسری اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے بیسڈ ہوتی ہے تو انٹرپریٹیشن تو جو ہے وہ تین انداز سے کی جاتی ہے تو اب ہم دوسرے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ملن کلینکل ملٹی ایکزیل انوینٹری ہے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ 175 سیونٹی فائیو بیسڈ ہے اور اس کی بھی یو نو یہ بھی پیپر پینسل ٹیسٹ ہے اور یہ اس کی گیارہ سکیلز ہیں اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈی ایس ایم فور کے حوالے سے جب بات کی تھی تو دوسرا جو ایکسس تھا وہ پرسنالٹی کا ایکسس تھا یہ جو ہے یہ تقریباً گیارہ سکیلز اس میں آپ کو ملتی ہیں اگزامپل ان اسکیلز کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اوائڈنٹ پرسنالٹی کی اسکیل اس میں ہے ڈپینڈنٹ پرسنالٹی کی اسکیل اس میں ہے ہسٹریونک پرسنالٹی کی اسکیل اس میں ہے ناسٹسٹک کی ہے है سوشل کی ہے ہائپو مینک کی ہے اور کمپلسو کی ہے اور اس کے علاوہ بھی اس میں آپ کو اسکیل اس ملتی ہیں تیسرا ٹیسٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ نیو پرسنالٹی انوینٹری ہے اور یہ انوینٹری جو ہے یہ میکرو نے نائنٹین نائنٹی میں ڈیولپ چالیس آئٹمس ہیں اور ان آئٹمس کو یو you نو know, ایک اسکیل کے اوپر you know, ان, ان, ان, ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور یہ پانچ بیسک ڈومینس کو یہ انسٹرومینٹ جو ہے یہ پروو کرتا ہے تو وہ آپ کو میں اس کی سلائڈ دکھا دیتا ہوں یہ جو ڈومینس ہیں اس میں پہلی جو ڈومین ہے وہ ہے نیوروٹیسزم کی اور اس میں جو فیسٹس ہیں اس کے وہ ہیں ہاسٹیلیٹی ڈپریشن والی دوسری جو ڈومین ہے وہ ہے ایکسٹراورژن کی اس میں جو فیسیٹس ہیں اس کے وہ ہیں وامپ ایکٹیویٹی پازیٹیو ایموشنز تیسری ڈومین ہے اوپننیس کی اس کے فیسیٹس ہیں فینٹیسی استھیٹکس فیلنگس آئیڈیاز چوتھی جو ہے وہ ہے ایگریبلنیس کی اور اس کے فیسیٹس ہیں ٹرسٹ آلٹروزم ماڈیسٹی پانچویں ڈومین جو ہے وہ کانشینشنس کی ہے اور اس کے جو فیکٹرز ہیں فیسٹس جو ہیں وہ ہیں کمپیٹنس آڈر ڈیوٹیفل اینڈ اسٹرائیونگ یہ جو خاص, یہ ٹیسٹ ہے پرٹیکولرلی یہ خاص طور پہ آئی تھنک اس کی جو بگیسٹ اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرسنالٹی پرابلمس کو پروو کرنے میں ویری افیکٹو ٹول اٹس اے ویری ہیلپ فل ٹول اور یہ اکثر انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں جو ہے اس کا اچھا خاصا استعمال ہو رہا ہے اور اب ہم اس اب میں آخر میں بات کرنی چاہوں گا ایک اور ایسے ایلیمنٹ کی جو کہ آبجیکٹو کوئی پرسنالٹی ٹیسٹ تو نہیں ہے لیکن ایک پرسنالٹی کو دیکھنے کا انداز ضرور ہے اور آپ لوگوں نے اکثر اس کو لٹریچر میں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا میری مراد جو ہے وہ ٹائپ اے اور ٹائپ بی پرسنالٹی سے ہے اکثر ہم لوگوں کو بڑی جلدی کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ یہ تو ٹائپ اے پرسنالٹی ہے یا یہ تو ٹائپ بی پرسنالٹی ہے تو ٹائپ اے پرسنالٹی کیا ہوتی ہے ٹائپ اے پرسنالٹی جو ہے وہ پرسنالٹی وہ ہے جو بڑی امبیش ہے جو بڑی ڈیمانڈنگ ہے جو کام بڑی تیزی سے کرنا چاہتی ہے جو کانسٹنٹلی آن دا گو رہتی ہے کانسٹنٹلی آن دا موو رہتی ہے اور اگر آپ کا باس ٹائپ اے پرسنالٹی کا ہے تو وہ constantly آپ کو پریشرائز کرتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ کرو. وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا یا آپ کا استاد اگر اے ٹائپ کی پرسنالٹی اس کی ہے تو وہ بھی بہت آپ سے اس کی ہائی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اور بہت ڈیمانڈنگ ہوتا ہے مائنڈ یو ٹائپ اے پرسنالٹی والا شخص صرف دوسروں سے ڈیمانڈنگ نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات سے بھی وہ وہی سلوک کر رہا ہوتا ہے وہ جو دوسروں سے کرتا ہے اسی طرح جو ٹائپ بی پرسنالٹی ہے وہ ایک تھوڑی سی سارٹ آف لیڈ بیک پرسنالٹی ہوتی ہے جو تسلی سے کام کرتی ہے جو جلد بازی نہیں کرتی وہ بڑی جلدی کنٹینٹمنٹ اس میں آ جاتی ہے اپنی اپنے کام سے اور وہ بہت زیادہ امبیشیس نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو اوور نائٹ ملے بنانا نہیں چاہتی وہ کہتی ہے مزے مزے دھیرے دھیرے لائف کو میں گزارتا ہوں یا گزارتی ہوں تو اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کئی دفعہ لٹریچر میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا یا یہ ایک تصور ہے کہ اگر آدمی کی ٹائپ پہ پرسنالٹی ہو تو وہ بہت اچیو کرے گا زندگی میں وہ بہت بڑا نام اس کا بنے گا اور وہ بہت کمال دکھائے گا لیکن لٹریچر اس چیز کو قطن سپورٹ نہیں کرتا اور جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ بلکہ یہ آئی ہے کہ وہ لوگ جن میں ایک ان کمبینیشن ان دو چیزوں کا ہو وہ زیادہ بہتر لائف میں اچیو کرتے ہیں کیونکہ لائف میں اچیومنٹ جو ہے وہ صرف پریشر میں رہنے سے نہیں ہوتی پیدا بلکہ اپنے آپ کو ریسٹ اور ریکوری پیریڈز دینے بھی ضروری ہوتے ہیں ریسپائٹ دینا بھی ضروری ہوتا ہے اور اس طریقے سے یو نو لائف میں ہمیں موو کرنا چاہیے تو یہ آج میں اپنا جو لیکچر ہے وہ اس کو ایک کلوئر دیتا ہوں اور اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اسی حوالے سے کہ پرسنالٹی میں بیلنس ہونا جو ہے وہ کی ہے ایک اچھی پرسنالٹی کے لیے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات آپ سے ہوگی خدا حافظ